پہچا دے تنی نور کی نوری بہ پہچاد تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے کیا دلی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوان آج کی رات ہے عرش پر دھو بدم نیلی ہے اس کی جو میں ہے پھر ملے گی شب کس کو مالوم ہے ہم پہ لطفے خدا کی جات ہے موسیقی ہے محمد ہے تشریف لائے ہوئے خود محمد ہے سفا لوٹ لو آسیوں رحمت مو صفا لوٹ لو بابے رحمت کھلا آج کی رات ہے اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین وصلاۃ سید الانبیاء وسلم نظیر محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری تائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ کم و بیش دو بجے سے صبح انتہائے سحر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہا رمضان مبارک تک میں نے کل ہی یہ اناؤنس کیا تھا کہ آج کا پروگرام کسی وجہ سے ہم انشاءاللہ 4 چار بجے شروع کریں گے اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ شب قدر کی تقریبات میں آج ہم نے آپ کو لاہور سے لائیو ملاج القرآن کے زیر اہتمام وہ عظیم الشان روحانی اجتماع لائیو دکھایا ڈاکٹر صاحب کی تقریر تھی اور پھر خصوصی دعا ہوئی آپ سب اس میں شریک ہوئے شب قدر کے حوالوں سے ہی آج ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شہری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ آج ہم شب قدر کے حوالے سے بات کریں گے اس کی فضیلتوں کے حوالے سے اور کیا حکمت ہے کہ اسے پانچ تاخ راتوں میں تلاش کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ اسے رمضان مبارک کے آخری اشرے میں تاک راتوں میں اسے تلاش کیا جائے انڈیکیٹ کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ ایک رات فلاں ہوگی جس طرح ہم دیکھتے ہیں شب برأت شب میراج اور پھر ایک اہم سوال جو ابراڈ رہتے ہیں لوگ فارن کنٹریز میں وہ لوگ اس چیز پر بہت زیادہ کنفیوژنس کا شکار رہتے ہیں کہ وہاں پر کل شب قدر ہو گئی یہاں پر آج شب قدر ہے تو ایسا کیوں ہے اصل شب قدر کیا ہے یہ کنفیوژنز بھی آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کلیئر کریں آپ کی ٹیلی فون کالز بھی ہم شامل کریں گے فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل پیش کریں گے آج جو شخصیات ہمارے ساتھ تشیف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مربوب شخصیت الحمدللہ میں جن کے لیے کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے وہ الفاظ عطا کیے ہیں کہ جن کے ذریعے جو وہ الفاظ جو سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اثر کرتے چلے جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہیں ان کے ساتھ نوجوان خوشگلو آپ کے ہر دل عزیز صناخہ الحمدللہ بھی دو تین دن پہلے ہی عمرہ کر کے یہ لوٹے ہیں یہ شرف اور سعادت کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حافظ ڈاکٹر نثار احمد مارفانی السلام علیکم آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے اس پروگرام کو رونق بخشی مفتی صاحب شب قدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت سی کنفیوژنز ہوتی ہیں جو لوگ اسپیشلی ابراڈ رہتے ہیں کہ ہم دبئی سے کل آئے یا یو کے سے کل آئے تو وہاں شب قدر کل تھی آج یہاں ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بسم اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مہینے کا آغاز ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے دنوں کا حساب ہوتا ہے اور اس میں شریعت نے ہر شخص کے لیے جس علاقے میں وہ رہتا ہے اسی کا اعتبار کیا ہے اگر ایک شخص مثلا دبئی میں رہتا ہے اسے ستائیسویں شب کسی دن کو ملتی ہے کسی رات کو تو وہ اس کے لیے وہ ستائیسویں شب ہے اگر اگلے دن وہ یہاں پر آ جاتا ہے تو یہاں والوں کے لیے جو رات ایک دن مثلا یہ پہ بالفت ایک دن کا ڈفرینس ہے تو یہاں والوں کے جو ستائیسویں شب ہے وہ یہاں والوں کے لیے ہے تو اس شخص کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ وہاں پر بھی اس نے ستائیس شب کو پایا اور یہاں پر بھی پایا اب بس سوال یہ اس میں جو کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا دونوں راتوں میں فضلت حاصل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت میں تو بڑی بست ہے بہت گنجائش ہے ہم اپنے دل کو اور اپنے دامن کو تنگ کیوں کریں صحیح. لہذا وہاں پر بھی انشاءاللہ اللہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ راتوں میں برکت وہی وہ رکھنے والا ہے हुँ. اور وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ ایک رات میں اگر برکت رکھ دی تو دوسری رات میں نہیں رکھے گا یقیناً لہٰذا है. ہر رات میں جو مطلب اس طرح دنوں کے ساتھ یہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ سے فرق پڑ کے راستے آتی ہیں ان کو ہمیں اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے جس طریقے سے اپنے علاقے میں ہم نے رات کو دیکھا تھا اور ان شاء تھا وہاں سن... پر بھی شب قدر پہلے ہو سکتی ہے اگلے دن یہاں پر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ چیز ڈسکشن میں رہتی ہے کہ شب قدر میں توبہ اگر قبول ہو جاتی ہے تو کیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے بخشش مل جائے گی سب گناہوں کی جہاں توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے سمندرہ کبیرہ ظاہری باطنی، ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن اس میں کلام ہے کہ کیا اجتماعی طور پر اپنے تمام گناہوں پر توبہ کرنے سے وہ بخشے جائیں گے یا فردن فردن ایک گناہ ذہن میں لا کر اور پھر اس کی بخشش طلب کی جائے تو اس میں صحابہ کرام کے اقوال بھی مختلف ملتے ہیں یا قابریر کے مختلف ہیں لیکن جمہور اسی طرف ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اگر آدمی آج اجتماعی طور پہ اپنے تمام گناہوں کو پیش نظر رکھ کر جو اس کے ذہن میں ہے کامل توبہ کرے لیکن جیسے توبہ کی شرائط ہیں ہم نے عرض کیا کہ ندامت بھی ہو صادقہ زندگی میں گناہ کیا ہو آئندہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو تو انشاءاللہ شاء میں ہی تمام گناہ بخشے جائیں گے صحیح ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں طیبہ جی بات کر رہی ہوں جی فرمائیے تسلیم بھائی میں آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو ہم عام روٹین میں نہیں, یہ عبادت نہیں کرتے हुँ. یہ جو نماز وغیرہ ہم لوگ نہیں پڑھتے تو یہ ستائیسویں رات انتیسویں رات جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اللہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول کرے گا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کیا کہتے ہیں سوال کے حوالے سے جی ہاں دیکھیں ہونا یہی چاہیے اگر تو مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ نفل عبادت کے اعتبار سے بقیہ راتوں کو ہم اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں हुँ. ان بڑی راتوں کو اہمیت دیتے ہیں تو یہ تو عین مشرت الہی کے مطابق ہے हुँ. کہ ایسی عظیم راتوں کی فضیلت کا بیان کرنا یقینی بات ہے ان میں ترغیب کے لیے ہی ہے کہ آپ عبادت کو اختیار کریں हुँ. اور مقصود یہ ہے کہ عام دنوں میں فرض عبادت بھی ترک کر دیتے ہیں اور ان راتوں میں جاگنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو واقعی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فرائض کی فضیلت اور اللہ تعالی کے احکامات کے بدلے میں جو دراجات ہیں ان کی ایک الگ ہی صورت ہے اور نوافل کے اگر آدمی کثرت کرے بھی تو اس کا اتنا فضیلت اس کی نہیں ہے جتنی فرائض کی ہے ही ही فرائض تو سمجھ لے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹی ہے پوری کرنی ہے اور یہ نوافر اوور ٹائم ہے صحیح تو فرائض ڈیوٹی چھوڑ کے صرف اوور ٹائم آدمی کرے تو اچھا کسی نے اگر ایک شب قدر پا لی کوئی شخص ہے وہ پا لیتا ہے اور اسے اس کا ثواب مل جاتا ہے جس طرح کا ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ تعین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا بہتر ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس کا تعین نہیں ملتا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یتیم کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری چائن تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں ہلو جی کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں انڈیا سے بات کر رہے ہیں ہم جی جی فرمائیے ہلو جی فرمائیے آلو آلو جی فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے ٹیلیویژن ہے میرا صوبے کی آواز بند کر دیجیے ہلو ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجئے ہاں سکیم بھائی بول رہے ہیں نا جی بات کر رہا ہوں میں ہالو آپ کی آواز آ رہی ہے میں انڈیا سے احمد نگر سے بول رہا ہوں میں جی جی فرمائیے ہمارا سوال تھا ہالو جی آواز آ رہی ہے آپ کی آ رہی نا میری آواز آ رہی ہے نا تسلیم دکھ کے دینے کو تیار ہو آ رہی ہے آدم کا جو مٹی کا پتلا بنایا تھا ہلو جی آدم کا مٹی کا پتلا کس نے بنایا تھا اچھا اڈلیس نے بنایا تھا یا اللہ نے بنایا تھا یہ پہلا سوال ٹھیک ہے اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ روزے کے اندر ناخو اور سر کے بال تاٹ سکتے کیا ٹھیک ہے بھائی آپ کو بالکل بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی کیا کہیں گے مفتی صاحب یہ آدم علیہ السلام کے پتلا ابلیش کو کیوں ڈیوٹی دی, دی, دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی اس کو تخلیق فرمایا تھا اور حالت کے روزہ میں ناخن اور سر کے بال کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بالکل جائز ہے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے منافذ بدن کے ذریعے تو یا مطلب اپنی نقصانی خواہش کو پورا کرتا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے نہیں فاسد صحیح شب قدر کے حوالے سے ہم ہم گفتگو کر رہے تھے شب قدر میں کیا حکمت ہے آ, اچھا جو میں سوال کر رہا تھا کہ ہزار مہینوں سے چونکہ بہتر ہے اب یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنا ہے اگر کسی شخص نے ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات شب قدر پا لی اور اس سے اس کا ثواب بھی مل جاتا ہے تو اگر اس کی زندگی پچاس سال ساٹھ سال ایوریج زندگی اب اس وقت دنیا میں یہی ہے اور گناہوں سے لط ہے ایک طرف ہزار مہینوں سے بہتر یہ رات ہے جس میں اس نے عبادت کی ہے اور وہ اس کی قبول ہو گئی ہے تو ان دونوں میں مطلب ایک سواب ایک طرف اور دوسری طرف گناہوں میں لط اور ظاہر بھی ایک کانٹرڈکشن پایا جا رہا ہے دیکھنے میں ایک کانٹرڈکشن لگتا ہے کیا کہیں گے دیکھیے یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں ایک آدمی کا گناہوں کا ارتکاب کرنا وہ ایک الگ چیز ہے हुँ. اور اس رات میں اگر اس کو فضیرت حاصل ہو جاتی ہے हुँ. دل تو وہ ایک نیکیوں کا ذخیرہ ہے اس کے پاس نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نیکی گناہ کا کفارہ بنتی ہو تو اس رات کی تو فضیلت حاصل ہوئی یا نہیں مبہم بات ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہو تو ہمیں تو یہی سمجھنا چاہیے کہ بس عبادت ہم نے کر لی اب مقبول ہوئی نہیں ہوئی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو اپنے گناہوں کا احساس کر کے ان پر توبہ ہی کرنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر بال کسی طرح ہمیں یقین بھی حاصل ہو جائے کہ ہزار سال سے ہزار مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا ہے تب گنہ اپنے مقام پہ قائم ہے ان کے پر تو وہ تو کرنی پڑے گی تو اس وجہ سے کہ مجھے کچھ فضیلت حاصل ہو گئی ہے تو گناہوں کو ایک پر... کالا شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا حال آپ تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں الحمد جی میں تسلیم بھائی بات کر رہا ہوں جی تسلیم بھائی کیا حال آپ کا اللہ کا کرم ہے جی آپ اتنے آپ دن ہی آئے نا تو ہم لوگوں نے آپ کو اتنا مس کیا اس دن اچھا جی ہاں تو ہم لوگ تب بھی اداس ہو گئے تھے بھائی تو آئے ہی ہے آج تو بھائی وہ ہم نے آج وہ نا سب قدر کے حوالے سے بات کرنی تھی ہیلو جی جی جی وہ یہ کہ یہاں ہے جو ہے نا سب قدر کی نشانیاں اس میں سے یہ پوچھنا تھا کہ اس دن کہتے ہیں کہ جانور نہیں بولتے تو یہ بات سچ ہے اچھا اور یہ مولانا اکمل صاحب جو ہیں کو میرا بہت بہت سلام اور یہ ڈاکٹر نثار احمد مادھو پانی ان کو بھی میرا بہت بہت سلام یہ ماد فانی سے میری بات ہو سکتی ہے جی جی بالکل کیجیے ان سے ذرا بات کروا دوں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی الحمد اللہ بہن آپ ٹھیک ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ سنیں ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے سب گھر والے کی اتنے ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب آئے نا جی میری طبیعت بھی تھی اور میری اور آپ بھی چلے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں ذکیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی فرمائیے جی ارجیت صاحب ہم لوگ نماز پڑھنے گھر میں بعض نماز تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے ظاہر ہے مرد ہے انہوں نے گھر میں بازنا ہے اور لوگ लोग بات کرتے ہیں کہ لوٹ جی ہم نے دیکھا ہمارا مسجد اٹھ گیا یا ہمیں بازت جمائی آگے تو مسجد مل گیا تو کیا یہ بات صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سبقفہ دیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم سابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے اور کہاں سے کال کر وعلیکم السلام تسیم بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں جی کیسی آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے بہت کرم ہے صلی اللہ صلیم کا آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک دیں تھی کہ وہ جو نور ہدایت کا پروگرام قرآن شریف ختم ہو گیا ترجمہ بہت بہت مبارک ہو اور جو دعا تھی جو سعودی عرب کے جو ودر کی وہ بہت زبردست تھی بہت اچھا رہا پورا مطلب میں نے تو قرآن پاؤں پڑھا ہے اس طرح سے ویسے بھی تو پڑھتا ہے پڑھنا ہی ہوتا ہے لیکن تجمہ سے پڑھا جائے تو کچھ پہن تو آتا ہے کہ ہم نے پڑھا کیا جی ہاں بالکل اور دوسرا اب یہ ہے کہ مفتی مساف سے کچھ کوشچن کرنا ہے شیور بالکل کیجیے وہ پلیٹفارم بھی اور پھر وہ باج والا اگر فجر کی بھی پڑھے تو اس کو پوری شبے داری بھر کا سامان ملتا ہے تو کیا یہی عورت کے لیے بھی مرتب ہوتا ہے اچھا اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ جب کوئی انسان پانچ آتے جاگتا ہے ساکھ آتے تو اس کو جاگنے کے بعد ہی آتی ہے اس کو کیسے پتا چلے گا کہ میں جراتے ہیں جاگا اب ان میں سماقی شدے قدر کون سی ہوگی کیا وہ کسی عالم سے رجوع کرے یا وہ کس کو کیسے پتا چلے یا پھر جاگنا ہی کافی کہ وہ جاگ لے بس اس کے لیے ٹھیک ہے اللہ قبول کرنے والا ہے ٹھیک ہے بس یہی دو سوال ہے بہت شکریہ آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کا نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں ڈاکٹر نثار We're slain on ہر چراغے مزار پر خود سی ہر چراغے مزار خود سی کیسے مانگو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آتا میرے آتا ضرور دیتے لا مانگتے تارج تھے تھے <تصفح> ستر ہزار صبح ہو ہزار جو یوں پندگی گل رخ آنکھوں پہر کی ہے جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے رخصت ہی بار گاہتے بس اس قدر کی ہے تو لاکھوں قدسی سی گے خدمت خدے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا شا ہزار پوس پہ لذار پھر پہ ہے ماشاء ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السّلام علیکم وسلیم بھائی وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وسلیم بھائی میں کینیڈا سے امرز خان بات کر رہی ہوں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ للہ مفتی اکمل صاحب کو میڈیا سے بہت بہت السلام علیکم اور نثار احمد ماسانی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم السلام جی السّلام مسز خان اگر آپ تھوڑا سا انتظار کر سکیں تو ایک وقتے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھ رہے ہیں شہری قائم تسلیم صابری کے ساتھ اور وقفہ ابھی آپ نے جو دیکھا یہ وقفہ یہاں پر اذان فجر ہوئی اور روزے کا وقت ختم ہوا کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ شاء چار بجے جو شہری قائم کا آغاز کریں گے اپنی شہری ٹرانسمیشن اور شب قدر کی ٹرانسمیشن کے بعد شہری ٹرانسمیشن کا آغاز صبح ہوگا اور لاہور سے آپ نے لائیو ٹرانسمیشن شب قدر کی دیکھی اور یقینا بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا اور انشاءاللہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ فجر کے بعد تک ہم یہ ٹرانسمیشن جاری رکھیں گے تو ایفائے عہد کے طور پر یہ ٹرانسمیشن چھ بجے تک انشاءاللہ جاری رہے گی آپ کی کالز بھی شامل کرتے رہیں گے کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام تفسین صاحب آپ کو بہت بہت مبارک آج چب قدر کی رات تھی آپ کو بھی مبارک ہو اور مجھے اکبل صاحب کو بھی مبارکباد دیجیے جی جی اور نثار مارفانی صاحب سے بات کرا دیں جی بالکل کیجیے السلام علیکم وعلیکم السلام نثار مارفانی صاحب فاروق بات کر رہا ہوں داتا میڈیکل اسٹور والا آپ کو عمرے کی شادت بہت بہت مبارک بہت شکریہ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الوداع ضرور پڑیے گا ان شاء بہت شکریہ